اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم من الشیطان الرجیم من حمزه و نفیه و نفیه یا ایوہ اللہین قامانو لا تکلوکم غالکم دینکم بالباقل اللہ ان تکونت جاتاً عن طباب منکم وَلَا يَا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تخالا کم گئی کم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ اللہ کے تمہاری آپس میں رضامندی تجارت کی کوئی صورت ہو انفوسا تم اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو ان کا نہ بالکم رقیمہ یقیناً اللہ تعالی تم پر بہت زیادہ کرنے والا ہے کماری کے جتنے بھی نجائز طریقے ہیں سب کے سب لفظ باطل کے مصداق میں آ جاتے ہیں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 باطر طریقے سے کھانے کے اندر یہ بھی چیزیں شامل ہیں إلا انت ان إلا کہ تمہاری آپس کی رضا مندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو یعنی yani تجارت اور لین دین اس میں حقیقی اور باہمی مندی ہو اس کے ذریعے جو تم قمائی کرتے ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے, جائد ہے اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ تجارت جو باہمی رضا رضامندی کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ شریعت کے خلاف بھی نہ ہو شریعت نے اس تجارت کی اجازت سیکھو جیسے وظاہر طور پر تو رشوت اور سود دونوں میں آپس کی رضا رضامندی ہوتی ہے دونوں فریقوں کی لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے نہ رشوت کی اجازت دیتی ہے نہ سودھ کی اجازت دیتی ہے اسی طرح یوبے اور لاٹری وغیرہ کا جو معاملہ ہے یہ دونوں کو یعنی کہ دونوں جا کھیلنے والے یا لاٹری اور انامی بانڈ دینے والا لینے والا کو دونوں میں سے کسی کو بھی حقیقت کا معلوم نہیں ہوتا کہ کس کو کب کیا ملنا ہے تو یہ بھی غرر اور دھوکے کی قسم ہے جا جے کی اتنے بھی اقسام ہیں ساری کی ساری الغرد جتنی بھی حرام اقسام ہیں مال کمانے کی وہ ساری کی ساری باتیں کے اندر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا ہے لا ان فن فن آپس میں مال باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ ان کی زیادہ تن حلال تجارت ہو آپس کی رضامندی بھی ہو پھر جو تم نقا اباؤ اٹھاؤ وہ تمہارے لیے حلال ہے گالا تطولو ان اور اپنے آپ کو پسند نہ کرو ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت کی مخالفت کرتے ہوئے حقیقی باہنی رضا مندی کے بغیر کسی کا کوئی مال تم لے لو تو اس کا نتیجہ کپڑوں بار ہوگا کسی سے کوئی مال چھینے گا کیا رضا مندی کے بغیر کسی کی رضامندی کے بغیر اس کا مال جوڑ دے تو و وارت پر وہ ممتجوں کا معاملہ ہے لہذا اس سے بچ جاؤ اجتنا کرو لا سب تو اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالی کی نافرمانی کر کے حرام مال کما کے آخرت میں اپنے آپ کو ہلاک نہ کیونکہ بھی زندگی میں بھی اس کا نتیجہ حرام کا ملکہ برا ہی نکلنا ہے لا تشہم اپنے آپ کو حالات نہ کرو انحیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بڑا رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے اور میں یہ سالدار کا اور جو بھی یہ کام ظلم اور زیاتی سے کرے گا فصو فنس تو ہم اس کو انقریب آگ میں جھونک دیں گے آگ میں داخل کر دیں گے واقعہ ظالماہی سیرہ اور یہ کام اللہ پر ہمیشہ سے ہی نہایت آسان ہے یعنی کہ یہ جس کام سے منع کیا جا رہا ہے نہ اب واقع طریقے سے کسی کا مال کھانا کسی کے عضامندی کے بغیر اس کا مال کھانا جو بندہ بھی ایسا کرے گا ظلم اور زیادتی کے ساتھ ہم اس کو آگ میں جھونک دیں گے آگ میں ڈال دیں گے اور اللہ کے لیے یہ کام کر نہیں ہمیشہ سے ہی اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے ان تری تری ہو نہ ان تم سے یہ آتی تم خل تم کریما اگر تم بچے رہو کبا ارآمار ان ہوں نہ ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے نقب عنکم کم سے تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی چھوٹی خطائیں غلطیاں دور کر دیں گے ولود اور ہم تم کو داخل کریں گے مد خالن کریمہ عزت والی جگہ عزت کے داخلے کی جگہ میں یعنی کبیرہ گناہ اگر بدابی سے بچے اجتناب کرے تو سزیرہ گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی کام کر دے گا کبیرا گناہ کون سے ہیں ہر وہ گناہ جن پر وعید ہے ڈان ہے جن پر صدا ہے جن سے حکم دے کے روکا گیا منع کیا گیا ہے یہ سارے کے سارے کام اسی طرح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 اکثر و بیشتر کیے جانے والے جو گناہ ہیں وہ قبائل سے ہیں عام طور پہ جو زیادہ تر گناہ ہوتے ہیں وہ زبان سے آنکھ سے آن ہاتھ سے عموماً یہ سارے قبائل نہیں ہوتے کسی کی دی برت ہے چگلی ہے کالی گلوچ ہے جھوٹ بولنا ہے دھوکہ رہنا ہے غیر محرموں کی طرف دیکھنا ہے اسی طرح بری بات گانا بجانا وغیرہ سننا ہے میوزک یہ سب تو لگتا ہے ان تنگوں کا بار بار تم ہوں ہو جن کاموں سے تم منع کیے جاتے ہو ان میں سے جو کبیرہ کبیرہ بڑے گناہ ہیں ان سے اگر تم باہ آ جاؤ رک جاؤ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 کتاب اور کباہ اس میں انہوں نے کبیلا گنا سارے کے سارے جمع کیے ہیں لکھے ہیں اسی طرح دیگر مخرج سین نے بھی بہت سے ایسے گناہ جن کا شمار قبائل میں ہوتا ہے وہ سارے الگ کر کے انہیں لکر جی دیے قبیلا دوران سے تم بچو گے تو ہم تم سے تمہاری غلطیاں تمہاری برائیاں دور کر دیں گے بد خلاً کریمہ اور عزت کی جگہ میں تم کو داخل کریں گے بار اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعد کو بعد پر سزیلکھ دی ہے لرجاری نصیب تصو مردوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا واری نصیب سبنا اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا وقت اروضوا من پگلے گی اور اللہ سے اس کا قضل مانگو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو ان کا شعیب علیما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 اسی پر راضی رہنا چاہیے ایک ہے کچھ چیزیں ایسی جس کو بندہ کسبند حاصل کر سکتا ہے جیسے مرد کو اللہ تعالی نے قوبت صلاحیت دی ہے تو وہ دنیا میں آخرت میں اچھا مقامی مرتبہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ حاصل کر لیتے یہ کام کرنا چاہیے لیکن اب مثال کے طور پہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فجی دی ہے اب عورتیں یہ کہیں کہ جو درجہ مرد کا ہے وہ مجھے مل جائے اللہ نے درجات رکھے ہیں بولے بھائی یار یہ مردوں کا درجہ عورتوں پر بڑھا دیا جائے گا یہ نہیں کو ملتا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 عورتوں کا حصہ مردوں کے نسبت کم ہے عموماً مردوں کے نسبت آدھا حصہ عورتوں کا ہے تو اس پر یہ آیت نازر ہوئی ولاقی بَعْدَ بُعْدَ بَعْدَ. اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر جو فبیلت دی ہے اس کی تنہا نہ کرو لر نَصِيبٌ نصیب المخت کا مردوں نے جو کمایا اس میں سے ان کے لیے حصہ سا ہے ساری نصیب سدنا اور جو عورتوں نے کمایا اس میں سے عورتوں کے لیے حصہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب نیک آغاز سے ہے مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے اللہ کا قرب نہیں ملے گا نہ ہی عورت عورت ہونے کی وجہ سے اللہ کے قرب سے محروم رہے گی بس یہ اللہ رب العالمی کا فرق اور جو اقرتی دراجات ہیں وہ اپنے اعمال اپنی کمائی کے نتیجے میں ملیں گے اتنی کمائی کر لو جتنی لگ لو اتنا ہی فائدہ ہو جائے گا ولیک الن جاننا موالی امنا سارا اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں اس چیز میں جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ گئے ہم نے اس ترکے میں جو والدین اور زیادہ قربت والے قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہر ایک کے وارث مقرر کیے ہیں وینہ عقادی مانو کم فعتو اور وہ لوگ جن کو تم نے عہد و پیمان سے باندھ رکھا ہے یعنی جن کے ساتھ تم نے وعدہ کر رکھا ہے انہیں ان کا حصہ دو ان نلواہ کا نا راطل شہیدہ یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے تو یہ اللہ کو شانہ نے ذکر کیا ہے والدین اور غریبی رشتہ دار جو چھوڑ جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ خیال ہوگا نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں یعنی مرد ہو یا عورت ہر ایک کے واسار اور رشتہ دار ہمیشہ سے وارث بنتے چلے آئے ہیں وہ ان کے وارث بنے گے اور ولہ جینا عقدت ایمان تو اس کا یہ معنی ہے کہ کسی کے ساتھ حل یا معاہدہ کیا ہوا ہے واٹا پیا ہوا ہے کہ وراثت اگر ہمارے ہاتھ آئی ملی تو ہم تمہیں پئیں گے تو ان کو اپنے وعدے کے مطابق وہ بھی لو وراثت جو سرکار ہے میت کا مرد ہو یا عورت اس کے براثار ہیں ان کو وہ براثات اور حصہ ملے گا اور جن کے ساتھ آگ پیمان کیا ہے وہ تمہارا معاملہ ہے تم نے ان کو بھی ادا کرنا ہے دینا تو کہتے ہیں کہ جب میرا کی آیا جو آپ نے شروع میں پڑھی ہے یوسی کو مرغا حفیظ اولادی کو یہ آیات جب نازل نہیں ہوئی تھی تو وہ لوگ جو آپس میں موالات رکھتے دوستی مثال کے طور پر, پر مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا تو ان کے نسبی رشتہ داروں کی نسبت کی جو موالی ہوتے یہ زیادہ حقدار ہوتے براست کے لیکن بعد میلہ سران کو منسوخ کر دیا وہ آئی یوں سی کل باحتی اولانی والی جو ہے وہ نازل ہوئی تو ان کے حق میں صرف وسیعت باقی بچ کہ ان کے لیے کوئی وسیعت کر جائے تو پھر ان کو حصہ ملے گا غورنہ ترکے کے اصول کے مطابق جو دائیکہ ہے وہ میت کے بارشوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا ان نل حقان اعلی شہیدہ یسین اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی ہر چیز پر حاضر ہے گواہ ہے